إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ وقال الله سبحانه وتعالى لَن يَنَعْلَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا كِي يَنَعْلُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ وعن زيد بن ارقم رضي الله تعالى عنه قال قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الاضاحي قال سنة ابيكم ابراهيم قال فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعره حسنه قولف یا رسول اللہ کولش او حسن قال علیہ السلات و بعض دن ایسے آتے ہیں کہ وہ اپنے اندر بے شمار برکتیں اور سعادتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے سمیٹ لیتے ہیں آج کا دن بھی انہیں دنوں میں سے ایک دن ہے ایک تو جمعہ تو المبارک ہے دوسرا نو ذی الحج جو یوم آرفہ بنتا ہے وہ دن ہے اللہ جل شاہ رحم نے قرآن پاک میں ان دونوں دنوں کی اکھٹے قسم کھائی ہے وسما ذات البروج ولیوم الموعود وشاہدی شاہدیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس میں شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفے کا دن ہے اور مورود سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اللہ نے کہا کہ و ذات البروج اور ولیوم الموعود قسم ہے قیامت کے دن کی وشاہد و شاہدوں اور جمعے کے دن کی اور عرفے کے دن کی اور اللہ جل شانو جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو یقیناً اس کے خیر اور اس کے منافع کے اور اس کی عظمت کے لوگوں کے سامنے ہونے کے اعتبار سے بہت واضح ہونے کی دلیل ہوا کرتی ہے جن چیزوں کی منفعتیں فوائد انسان روز مرہ مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے عام طور پر قرآن پر پاک میں ان چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں جیسے کہ آسمان کی اور زمین کی اور دیگر چیزوں کی تو آج یہ دونوں دن اکٹھے ہیں اور خود ذوالحجہ کا جو مہینہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الشہ رمضان کے مہینوں کا سردار رمضان ہے رمضان کا مہینہ مہینوں کا سردار ہے وہ آزم ہوا الحجہ لیکن حرمت کے اعتبار سے سب سے اونچا مہینہ ذوالحجہ ہے ان حرمت اس کی زیادہ ہے اسی لیے اس کے اندر حج کو رکھا گیا یہ وہ مہینے تھے جن کی حرمت اسلام آنے سے پہلے بھی تھی اور اس مہینوں کے اندر یہ ان مہینوں میں سے ایک ہے جن کے اندر جنگ نہیں کی جاتی تھی جس میں لوگ عام طور پر گناہوں سے اور معصیت کے کاموں سے اور ظلم و ستم سے گریز کیا کرتے تھے پھر حج کے بعد اس کے اندر قربانی جیسا عظیم الشان فریضہ ہے روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی زید ابن ارکم کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور سے پوچھا صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ماحد یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے صحابہ نے پوچھا فما لنا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ اس پر ہمیں کیا ملتا ہے ہم یہ قربانی جو کریں تو اس پر ہمیں کیا ملتا ہے قالبک الشارت حسنا کہا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض میں نیکی ملتی ہے صحابہ کو تعجب یہ ہوا کہ بھیڑ یا دمبے کے اوپر بال بہت زیادہ ہوتے اگر آپ اس کے ایک چٹکی بھر اون بھی الگ کر لیں اور اس کو کھولیں تو اس کے اندر ہزارہ بال ہوں گے ایک چٹکی کے اندر تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اون کا کیا حکم ہوگا مطلب یہ عام جانوروں کے بال مراد ہیں یا اس کے اندر وہ اون والے جانور کے بال بھی مراد ہے تو آپ نے فرمایا کہ بک الشارت حسنا اون کے بھی ہر بال کے عیوس کے اندر ایک نیکی ہوگی دوسری روایت کے مضدور نے فرمایا کہ قربانیاں خوش دلی سے کیا کرو طیب نقص کے ساتھ کیا کرو اس لیے کہ روز قیامت یہ جانور اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ اپنے سموں کے ساتھ اپنے خون کے ساتھ یہ جانور آئے گا قیامت کے دن گویا تمہاری شفاعت کے لیے آئے گا کہ یہ وہ جانور ہے جس کو تم نے اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر ذبح کیا تھا اسی لیے اللہ جََََََََََََ شاہ نے فرمایا کہ نہیں اللہ رقم والا دماح اللہ نے کہا کہ مجھ تک نہ اس کا خون پہنچتا ہے اور نہ اس کی اس کا گوشت پہنچتا ہے مطلب مجھے کوئی اس کا فائدہ نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو بلا کہ ینانقو من اللہ تعالیٰ تک تو تقوی پہنچتا ہے کرنے والے کی نیت اگر اللہ کی رضا کی ہوگی اور سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی ہوگی تو اللہ جلشان ہوں اس کو اس کے استقبے کا عوض عطا فرمائیں گے سورہ کوثر میں نے آپ کے سامنے پڑھی انقینہ کل کوثر جس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے اگلی آیت ہے فصل ربی کا ون پس نماز پڑھی اللہ کے لیے اور قربانی دیجئے قربانی کا وجود مفسرین نے اس آیت سے ثابت کیا اور اس نماز سے مراد بیشتر مفسرین عید کی نماز لیتے ہیں کہ عید کی نماز پڑھیے عید الاضحیٰ کے دن اور قربانی دیجیے اور یہ دونوں واجب کہ دونوں کا التزام کرنا ہوگا ہمیں جس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اللہ جلشان ہو یہ جو خاص ایام خاص عبادات اس کے لیے خاص قسم کے فضائل اس پر شریعت کا اصرار اس کے بارے میں احکامات کی اس قدر تفصیل کتنی تفصیلات کے ساتھ قربانی کا حکم ہے اس کے بارے میں کتنی چیزیں جانور کیسا ہونا چاہیے اس کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے یہ ہر سال یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اس کی زندگی ہوتی ہے اس کو بار بار یہ موقع ملتا ہے اس سے اللہ چل شاہانو ہم سے چاہتے کیا ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا عظیم الشان حکم ہو اور وہ کسی مقصد سے کسی مسلحت سے کسی فائدے سے خالی ہو اور فائدہ بھی انسان کا نہ ہو اللہ چل شانو کا تو فائدہ ہے نہیں قرآن میں واضح فرما دیا کہ تمہاری قربانیوں کا نہ مجھے کوئی گوشت پہنچتا ہے نہ مجھے اس کا خون پہنچتا ہے کہ مجھے اس کا کوئی فائدہ اور فائدہ تم ہی لوگوں کا ہے اس پر قربانی کے مقاصد پر اور حج کے مقاصد پر اس مہینے کے اندر اس کو جمع کرنے کے اوپر عشرہ اشراض الحج جو بھی چل رہا ہے اور جس کا آخری دن ہوگا کل اس کے مستقل فضائل اس کی الگ سے قسم ولفجر ولیش یہ ان پر علماء نے مستقل کتابیں تصنیف ان میں سے ایک ایک موضوع پر مستقل کتابیں ہیں اور اسی وجہ سے ہے کہ انسان ان عبادات کی روح کو اور اس کی حقیقت کو سمجھے اس کو پتہ چلے کہ یہ چیزیں اللہ جلشان ہم سے اس کا کیا مطالبہ چاہتے شیطان انسان کا ذلی دشمن ہے اور وہ انسان کو اول تو عبادت کے اوپر آنے نہیں دیتا اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ عبادت انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت سے وہ جتنا اس کو دور رکھ سکتا ہے دور رکھتا ہے اگر وہ اس کو دور رکھنے میں کامیاب نہ ہو کوئی انسان شیطان کا ہاتھ جھٹک کر اس کے وساوس سے جان چھڑا کر عبادت کی طرف آ بھی جائے تو شیطان کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اب اس عبادت میں سے اس کی روح نکال لی جائے ظاہری شکل اس کی باقی رہ جائے دیکھنے کے اندر اس کا ایک ڈھانچہ موجود ہو لیکن جو اس کے مقاصد ہیں جو اس کے اندر جو فوائد ہیں جو اس کے اندر منافع ہیں جو اس کے اندر وہ اس میں سے نکل جائے اور آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے یہاں اکثر اور بیشتر عبادات میں سے مختلف طریقوں سے وقت گزرنے کے ساتھ اس کی روح سے نواقفیت کی وجہ سے اس کے علم سے ناواقفیت کی وجہ سے قرآن و سنت کے اندر اس کی جو تفصیلات آئی ہیں اس سے ناواقفیت کی وجہ سے صلحہ اور نیک لوگوں کے طریقوں سے ناواقفیت کی وجہ سے ہمارے ہاں ایک ڈھانچہ سا رہ جاتا ہے وہ عبادتیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن اس کے جو اثرات معاشرے کے اوپر نظر آنے چاہیے وہ نظر نہیں آتے ہماری اپنی زندگیوں پر بھی نہیں آتے انفرادی طور پر اللہ جانو کی طرف سے خون بہانا یہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ قربانی اس جان انسانی کا فدیہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو جس کا حکم ہوا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اللہ چلّہ شع نے بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد بڑی دعاؤں اور زاریوں کے بعد بیٹا عطا فرمایا تھا خود بھی بوڑھے تھے اہلیہ بھی بوڑھی تھیں جب فرشتوں نے بیٹے کی بشارت دی تو فرمایا یہ کہ میری تو ہڈیاں گھل گئی ہیں اور میری بیوی بانج ہے پھر بھی اللہ جل شاہ نے اولاد عطا فرمائی اور پھر اس اولاد کے عطا کرنے کے بعد جو بڑھاپے کی اولاد ہوتی ہے سنا ہے ہم نے یہ لوگ کہتے ہیں کہ غیر معمولی طور پہ وہ بچہ دل کا پھپھولا ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے ساتھ رہنے کی اور ان کا بچپن دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ملی اور کہا کہ جائیں اپنی اہلیہ کو اور اپنے بچے کو ایک وادی غیر ذرا کے اندر چھوڑ دیں ہمارے ایک بڑے بزرگ عالم تھے فوت ہو گئے اللہ غریق رحمت کرے ان کے بیٹے بھی عالم ہیں بڑی عمر کے اب تو کہنے لگے کہ میں ان کے والد مفتی اعظم تھے بڑے بزرگوں میں ان کا شمار تھا کہنے لگے میرے والد صاحب نے مجھے کراچی میں رہتے تھے تو میرے والد صاحب نے مجھے یہ بات ہوگی کوئی سن ساٹھ کی دہائی کی یا ستر کی دہائی کی تو کہا ایک دو اپنا قصہ ہمیں تھوڑے سے طلبہ تھے تو کہنے لگے جب وہاں والد صاحب پہنچے اور ہمیں دیکھا تو ایک صحرا ہے جس سے سندھ کے صحرا ہوتے اور اس کے اندر ایک چھوٹی سی عمارت ہے کچی سی اس میں چند لوگ ہیں اور یہ کراچی کی چکر چوند روشنیوں سے آئے تھے کہنے لگے جب والد صاحب جانے لگے تو مجھ سے مسافہ کیا اور ان کی آنکھوں میں نمی آئی مسافہ کرتے ہوئے اور مجھ سے کہا کہ ربنا انی اسکند من یتی واد ان غیر عزی ذرا وہ ابراہیم علیہ السلام کے تو کہ یا اللہ میں اپنی اولاد کو اس وادی غیر عزی میں تیرے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ نے ان کی اولاد کو بھی پھر بڑے علوم سے نوازا تو یہ آج کا مکہ نہیں ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام اور اپنے اسماعیل کو اور حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر آئے ہیں یہ وہ اعلیٰ نہیں یہ وہ ہے کہ ابھی وہ جو جرہم کا جو قبیلہ جو بہت بعد میں وہاں پر آ کر آباد ہوا ہے زمزم کے پانی کے پیچھے جو لوگ آئے تھے تو یہ اس و... ادھر جو اس قبیلے کی آمد بھی ان کے بعد ہوئی ہے جس وقت ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑا ہے اس وقت وہاں پر کسی قسم کا نہ انسان ہے نہ کوئی کھیتی باڑی ہے نہ کوئی اور چیز ہے حکم الہی تھا اور خلیل کے جن کو اللہ نے کہا کہ اللہ نے خود فرمایا کہ پھر نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تو جو ابراہیم کے جو منصب خلیلیت تھا یہ آزمائشیں اس کا تقاضہ تھی ابراہیم کے دل کو ہر قسم کی محبت سے خالی کر دیا جائے خلیل کی ایک علماء نے یہ کی ہے کہ اس کا دل سوائے ایک کے ہر قسم کی محبت سے خالی ہوتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں فطری طور پر بیٹے کی محبت ہوگی اور بہت زیادہ ہوگی آخر اتنی منتوں مرادوں دعاؤں زاریوں سے پیدا ہوا تھا تو ایک تو چھڑوا دیا اور پھر خواب میں آیا کہ اس کو ذبح کر رہے ہیں نبیوں کے خواب برحق ہوتے ہیں اور بیٹے کی تابے دیکھیں کیا عمر ہوگی اس کی بارہ سال ہوگی تیرہ سال ہوگی کہ اس کو جب اپنا خواب سنایا تو بیٹے نے کوئی مزاحمت نہیں کی باپ کے خواب کے جواب اور بالکل سر تسلیم خم کیا کہ آپ اپنے اس وقت الہی کو آپ پورا کریں جو آپ کو اللہ جن نے عطا فرمایا اللہ تعالی نے ظاہر بات ہے کہ یہ قربانی لینی اللہ کی مشیت تو طے تھی پہلے سے لینی نہیں تھی یہ قربانی لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اس سے گزارا ہے اس آزمائش سے اور پھر اس بات کو اتنا پسند فرمایا ہے اس پورے عمل کو ابراہیم کا وہاں پر چھوڑنا اپنے بچے کو اور اس کے بعد حاجرہ کا اس کے لیے پانی کی تلاش کے اندر دوڑنا اور شیطان کا جب پھر ذبح کا وقت آتا ہے قربانی کا تو شیطان کے, وس... کے وسوسے ڈالنے پر ابراہیم کا اس کو کنکر مارنا کیسے ان ساری چیزوں کو اللہ جہ شعنوں نے محفوظ کر لیا اس دن سے لے کر قیامت تک کے لیے آپ حضرات نے سیرت کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ اسلام آنے سے پہلے بھی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی تب بھی جو جو ملت ابراہیمی کی جو چیزیں باقی تھی حتیٰ کہ مشرقین مکہ میں بھی باقی تھی اس میں سے حج کی عبادت بھی تھی حج لوگ کرتے تھے پھر بھی اور آتے تھے مدینہ کے لوگ بھی حج پر آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اہل مدینہ سے تعارف ہوا ہے جس کی بنیاد پر پھر یہ ہجرت مدینہ ہوئی ہے یہ ملاقاتیں تو حج ہی کے موقع پر ہوئی ہیں جب وہ لوگ حج پر آتے تھے حالانکہ ابھی ان تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا تھا یہ یادگار اللہ جن نے ہر دور کے اندر زندہ رکھی اور اس سے جو چیز انسان جب اس کا موقع آتا ہے چاہے وہ حج کا ہو چاہے قربانی کا میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نفس انسانی کا بدل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بجائے اس نفس انسانی کو کو قربان اس کی قربانی لینے کے اس کا ایوض ایک جانور کی صورت کے اندر عطا فرمایا ہے اور اسی ایوض کی اس تمثیل کو صدیوں سے مسلمان اور انسان اس کو دہراتے چلے چلے آ رہے ہیں اور قیامت مطلب تک اللہ جان اس کو زندہ رکھیں کیا مطلب ہے اس کا قربانی کی ذبح کے وقت گویا کہ ایک انسان یہ کہہ رہا ہے بضبان حال کہ حق تو یہ ہے کہ احکامات خداوندی کے سامنے میں اپنی جان قربان کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے امر اور حکم کے سامنے میں خود قربان ہو جاتا لیکن چونکہ مجھے اس کا حکم نہیں ہے اپنی جان لینے کا حکم نہیں اس کی اجازت بھی نہیں ہے مجھے اپنی جان لینے کی تو یہ جو دوسری جان لی جا رہی ہے یہ وہ جان ہے جس کی اجازت ہے اور جس کا حکم ہے تو یہ اس کا بدل اور اس کا فدیہ ہے گویا کہ یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ یہ مظاہرہ کر رہا ہے اس بات کو ڈیمانسٹریٹ کر رہا ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ تیرے احکامات کے سامنے میری جان قربان ہے اور میرے حلق پہ چھری پھر جائے تیرے احکامات کے سامنے تو زیبا تو یہی ہے ہونا تو یہی چاہیے مگر چونکہ تیرا حکم نہیں ہے اور تیرا حکم جانور کی قربانی کا ہے تو اس پہ جانور قربان ہو رہا ہے اور اس جب اس جذبے کے ساتھ انسان یہ سوچتا ہے اور یہ قربانی کرتا ہے تو پھر دیگر احکامات خدا بندی جو اس کے سامنے آتے ہیں اور عام حالات میں انسان اسے بڑی ہی جس کو کہہ رہے سرسری سر سری انداز کے اندر بے اعتنائی کرتا اس کو بہت ہی چھوٹا اور الیاز بلّہ بسا اوقات بالکل حقیر جانتا ہے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی عجیب متضاد صفات رکھی ہیں کہ اگر یہ شیطان کے شگنجے میں آ جائے اور اپنے نفس کی راہوں پر چلنا شروع ہو جائے تو اس کے لیے احکامات الہی کی تحقیر اور اس کی توہین یہ اس کو کوئی چیز نظر نہیں آتی آپ نہیں دیکھتے اور اللہ تعالیٰ کا حلم بھی آپ نہیں دیکھتے دنیا کے اندر کے کی لوگ کیسے کھلم کھل خل احکامات الہی کا مذاق اڑاتے اور اس کا انکار کرتے ذات باری تعلیٰ کا انکار کرتے اس کی توہین کرتے ہیں اس کی اس کو آج کل تو آپ اگر واقف ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کی اس کے نبیوں کی اس کی کتابوں کی جس طریقے کے ساتھ توہین ہوتی ہے آپ لوگ اس کا تصور نہیں کر سکتے جنہوں نے اس کو دیکھا نہیں اللہ جل شانو کا معاملہ حلم کا ہے اس پوری کائنات کو ایک ڈھیل دی ہوئی اس پوری کائنات کو سے چھوڑا ہوا ہے اس وقت تک جب تک کہ ان سب کے لیے مہلت قائم ہے. اور مہلت کیا ہے ایک فرد کی اپنی موت یا قیامت کا قائم ہو جانا دو مہلتیں جب تک ایک انسان زندہ ہے اس کی جان میں جان ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کو مہلت یا جب تک اسرافیل نے اس سور کے اندر پھونک نہیں ماری جس کو وہ اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار کے اندر کہ کب اللہ کا حکم ملتا ہے اور وہ پھونک مارے اور پورے نظام کو درہم برہم کرتے ہیں قرآن کی آیات آپ پڑھیں اور اس حوالے سے جہاں پر بھی آتی ہے دنیا کی بے صباتی کا جب نقشہ اللہ جخ کھینچتے ہیں کہ دنیا کے اندر ڈوبے ہوئے انسانوں کو نفسانیت خواہشات کی زندگی کے اندر ڈوبے ہوئے انسانوں کو جب اللہ تعالیٰ متوجہ فرماتے تو قیامت کے مناظر کو قائم کرتے قیامت کے مناظر دکھاتے ہیں اور مکی صورتوں کا تو مستقل مضمون یہی ہے ہمارے ہاں آج کل چونکہ ہم انتیسویں سپارے کی تفسیر چل رہی ہے عشاء کی نماز کے بعد تو مستقل مکی صورتیں سورہ حقہ کا بھی یہی مضمون ہے سوریہ آج کل سورۂ مہارت چل رہی ہے اس کا بھی یہی مضمون ہے تو کل ہم نے درس ختم کیا تو ہمارے ایک دوست ہیں یہاں بیٹھے ہوں گے تو مجھ سے کہنے لگے کہ مفتی صاحب کوئی اچھی اچھی باتیں نہیں ہیں اتنے دنوں سے ڈرا ڈرا کے آپ نے ہمارا خون خشک کر دیا تو میں نے کہا تو مکی صورتیں چل رہی ہیں قیامت ہی کا بیان چل رہا ہے اور قیامت کی تفصیلات چل رہی ہیں اس کے اندر تو وہ ہیں ایسی ایسی چیزیں اللہ جن شانو جنجوڑتے ہیں اس کے اندر اور بتاتے ہیں کہ تم لوگوں کا جس جن چیزوں پر تمہارا تکیہ ہے انسان کی اپنی دنیا کتنی محدود ہے اس کا اپنا گھر اس کی جائیداد اس کا بینک بیلنس اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس پوری کائنات کے مقابلے میں کتنا محدود ہے کوئی تناسب نہیں بنتا اس کا کائنات کے مقابل کائنات کی وسعتوں کے مقابلے میں تو اللہ تعالیٰ جب کائنات کو کے پرخچے اڑاتے ہیں اور اس کو ہواؤں کے اندر اڑاتے ہیں تو ایک انسان کی اپنی بساک اور اس کے پاس موجود چیزوں کی حیثیت کیا ہے کہ اس کا کیا حال ہوگا جب قیامت قائم ہوگی اور قیامت تو وہ ہے جو سب کے لیے ہے جو نظام کائنات کو درم بھرم کر دے گی ایک انسان کی قیامت یہ ہے کہ اس کی موت آ جائے کیونکہ اس کی موت کے بعد اس کو قیامت کا قرب اور بہت کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کی محنت تو ختم ہو گئی اس کا نامہ اعمال تو بند ہو گیا اب چاہے قیامت ہزاروں سال بعد آئے یا دس سال کے بعد آئے اس انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے کہ اس کی اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے تو جب انسان اللہ جلشانو کے سامنے اس قربانی کو کرتے ہوئے اس جذبے کو سامنے رکھتا ہے کہ میں اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں اور ایک مختصر اور ایک چھوٹی سی مجھے زندگی دی گئی ہے اس کے اندر مواقع بے شمار دیے گئے ہر موقع آتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے بخشش کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دروازے کھول دیے گئے دیکھیں آج کا دن کتنا آسان سا اور اچھے موسم والا خوشگوار سا ایک دن ہے اس کا روزہ جس نے رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہیں کہ روایت کے اندر یہ ہے کہ یہ پورے سال کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے یعنی پورا سال انسان اللہ کی نافرمانی کرتا رہے کرتا رہا اور اس دن کا روزہ اگر اسے رکھا اس کے بعد اس کی اتنی تفصیلات ہیں کہ گناہوں کے کفارے سے کیا مراد ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ جو فرائض ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ معاف نہیں ہوتے جو حقوق ہیں وہ اس نے اس میں ادا کرنے ہوتے ہیں جو حقوق الباد ہے وہ ادا کرنے ہوتے ہیں اس قسم اس سے مراد یہ نہیں کہ یہ ساری چیزیں بھی معاف ہو جاتی ہیں اس کا عام طور پر اس کا غلط تاثر یہ لیا جاتا ہے کہ بھئی میں نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے تو روزہ رکھ لیا تو میں نے سمجھا وہ قرضہ بھی معاف ہو گیا یہ میں نے کسی کو خدا نخواستہ کسی پر ظلم کیا ہے تعدی کی ہے تو وہ تو اس کے معاف کرنے سے معاف ہوگا وہ عبادات سے معاف نہیں ہوگا اس کی اپنی تفصیل ہم بار بار بیان کرتے رہیں کہ اس قسم کی جتنی روایات جتنی آیات آتی ہیں جس کے اندر گناہوں کی معافی کا ذکر ہے اس میں یاد رکھیں کہ اس میں جن چیزوں کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے یا جن چیزوں کا تعلق حقوق و فرائض کے ساتھ ہے جس کی قضاء اللہ نے رکھی ہے وہ جب تک اس کی قضاء ادا نہیں کی جائے گی اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوگا لیکن ہر چیز کے چھوڑنے کے دو جرم ہوتے ہیں دیکھیں ایک نماز چھوڑنے کے دو جرم ہیں ایک وہ نماز جو نہیں پڑھی گئی جس کو انسان اگر بعد میں قضاء کر لیتا ہے تو گویا اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ اس اس نماز کی کے عوض میں اس نے گویا کہ دوسرے وقت کی نماز لوٹا دی ایک جرم اس کے ساتھ اور ہوتا ہے حکم خداوندی کو توڑنے کا اس حکم خداوندی کو توڑنے کا جو جرم ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جب معافی کا عمونے اعلان کرتے ہیں تو اس سے معاف ہوتا ہے باقی جو نماز جو اس کے ذمے واجب ہوتی ہے وہ پڑھنے سے ہی معاف ہوتی ہے پڑھنے سے ہی وہ ادا ہوتی ہے اسی طرح کسی انسان کے اوپر ظلم اور زیادتی کرنے کے دو جرائم اس میں ایک جرم تو ہوا ہے جو اس انسان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ تو جب تک وہ اس کو معاف نہیں کرے گا یا یہ جب تک اس کا بدلہ اس کو واپس نہیں کرے گا وہ معاف نہیں ہوگا دوسرا حکم الہی توڑا ہے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا تو وہ کام اس نے کیا ہے تو وہ حکم الٰہی اس قسم کی احادیث اور روایات فضائل کے جو آتی ہیں اس سے معاف ہو جاتا ہے لیکن انسان کا حق معاف نہیں ہوتا وہ یا تو اس کو حق اس کا ادا کرنا پڑتا ہے اگر مالی ہے یا اس کے معاف کرنے سے وہ معاف ہوتا ہے تو اللہ جاہ نے اس موقع پر جو قربانی پر کچھ کچھ چیزوں کی تفصیل باقی ہے کل انشاءاللہ شاء عید کی نماز سے پہلے قربانی کچھ مزید تفصیل عرض کروں گا آپ کے سامنے اس کچھ ضروری مسائل بھی لیکن اس پر کیا کیا میں نے عرض کیا کہ یہ جو چیزیں آئیں کیا کیا چیزیں آئیں کہ رمضان کا مہینہ آتا فرما دیا اس کے اپنے فضائل آ گئے پھر ذی کا مہینہ آیا اس کے پہلے دن کے فضائل ہر روز کے روزوں کے فضائل پھر پھر دس کے روزے کے فضائل پھر قربانی کے فضائل اس کے ساتھ قربانی کی رات یعنی یہ جو عید کی رات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عید الاضحیٰ کی رات کو اور عید الفطر کی رات کو اور یاد رکھیں راتیں وہی ہوتی ہیں جو عید سے پہلے والی ہوتی ہیں اس کو ہمارے ہاں چاند رات کہا جاتا ہے اس رات کو جس نے عبادت کے ساتھ اور ذکر و تلاوت کے ساتھ زندہ کیا اللہ جل شانو اس کے دل کو اس دن زندہ فرمائیں گے جس دن ساری چیزیں مردہ ہو جائیں گی جس دن کوئی چیز زندہ نہیں ہوگی اس دن اللہ اس کے دل کو زندہ فرمائیں گے دل کی زندگی سے کیا مراد ہے کہ قیامت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ دن آنے والا ہے یوم فعمالم علا بنون جس دن نہ بیٹے فائدہ دیں گے نہ مال فائدہ دے گا اللہ من اط اللہ بکل سلیم سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس زندہ اور سلامتی والا دل لے کر آئے گا جس کا دل زندہ ہوگا اور اللہ کے سامنے سلامتی والا زندہ دل پیش کرے گا وہ اس کو فائدہ دے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ راتیں ان راتوں کو زندہ کرنے والے کے دل کو اللہ تعالی زندہ فرما دیتے ہیں ہماری یہ راتیں کن خرافات کے اندر گزرتی ہیں کیسے عجیب اس کے ساتھ تصورات ہی یہ وابستہ ہو گئے کہ یہ رات جو مسجد کی رات تھی جو عبادت کی رات تھی جو تلاوت کی رات تھی جو اللہ سے مانگنے کی رات تھی عید الفطر کی رات کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے لئی الجائزہ پسند فرمایا انعام کی رات ہے کہ مزدور نے مزدوری کی ہے تیس دن اس نے روزے رکھے ہیں تراوی پڑی ہے اب اس کی انعام کی رات آئی ہے کہ وہ اللہ سے مانگے اس کو جو چاہیے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم نے وہ راتیں بازاروں کو دے دی وہ راتیں شاپنگ کے لیے رکھ دی ان راتوں کے اندر ہمارے نوجوان بچے موٹر سائیکلوں کے سالنسر نکال کر پورے شہر کے اندر بھرتے پھر رہے ہیں یہ یہ ان راتوں کا ہم نے اپنی طرف سے اس کا یہ یہ عبادت کا یہ طریقہ نکالا قربانی کی عبادت اس کے اندر اس کی جس جو روح اس کی تھی وہ اخلاص ہے یاد رکھے کہ اللہ جن نے فرمایا کہ کہو یہ تم ان صلاتی میری نماز و نسخی میری نسک سے مراد یہی قربانی ہے میرا جینا میرا مرنا محیائے وماتی للہ رب العالمین اللہ رب العزت کے لئے. یعنی میں سب کچھ اللہ کے لیے کرتا ہوں اللہ کے لیے جو چیز کی جاتی ہے یاد رکھیں کہ اس سے انسان کو روحانیت نصیب ہوتی ہے اس عبادت سے جب وہ فارغ ہوتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اللہ جل شاہ کے کے لیے کوئی کام کیا ہے میں نے یہ اس کو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو خوش دلی سے کرو اس لیے خوش دلی سے کرو کہ دنیا کے اندر بھی تمہارے لیے برکتوں کی باعث ہے اور قیامت کے اندر یہ تمہارے لیے ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جس کا پتا اس وقت چلے گا جب انسان قیامت کے میدان کے اندر کھڑا ہوگا آج ہمیں یہ چھوٹی بات لگتی ہے کہ ایک بال کے میں نیکی ایک جانور کے مزے لاکھوں اس قیامت کے دن کا تصور کیجیے دوڑ رہا ہوگا جو روایات کے اندر آتا ہے ایک نیکی اس کو چاہیے ہوگی اور وہ اپنی ماں کے پاس جائے گا کتنی شفقت ہے ماں کی ماں کو پتا یہ نیکی میں نہیں دوں گی یہ جہنم میں جائے گا ماں نہیں دے گی باپ کے پاس جائے گا بھائیوں کے پاس جائے گا کو پتا ہے کہ اس ایک نیکی سے اس کا کام بن جائے گا لیکن اس کو کوئی نیکی دینے پر آمادہ نہیں ہوگا اتنی سخت کال پڑے گا نیکیوں کا آج کیسے تھوک کے حساب سے اللہ جل شاہ نطاف اور ہیں اور کس قدر ہر ہر بات کے اوپر کیونکہ یہی ہماری آزمائش ہے کہ اس سب چیزوں کو اللہ نے غیب کے پردے کے پیچھے رکھا ہوا اگر دکھا دیتے دنیا کے اندر تو پھر کوئی کافر نہ رہتا دنیا کے اندر اگر یہ چیزیں آنکھوں سے دیکھ لی ہوتی انسانوں نے تو دنیا میں کافر کوئی نہ رہتا ایمان نام ہی غیب کے اوپر ایمان لانے کا کہ دیکھے بغیر ہم ان چیزوں کو پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے اجر کے آخرت کے اندر امیدوار ہوتے ہیں اللہ جل شانو ہماری عبادات کو حج کرنے والوں کے حج کو اس اشرے میں جن کو عبادات کی توفیق ہوئی ان کی عبادات کو اور کل کی قربانی کو اللہ جل شانو اپنے دربار میں قبول منظور فرمائے سنت ادا کر